بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على ملا لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ابو مصعب سوری فك الله اسرہو کی کتاب دعوت المقاومة الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا ممالک اور تہذیبوں کے عروج و زوال کے سلسلے میں جو نظریہ ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ممالک آہستہ آہستہ بالکل انسان کی طرح ترقی کرتے ہیں اور پھر بالکل انسان ہی کی طرح آہستہ آہستہ زوال پذیر بھی ہو جاتے ہیں اور بعض ممالک کی عمریں جیسے بعض انسانوں کی عمریں کم ہوتی ہیں اسی طرح بعض ممالک کی عمریں زیادہ اور بعض ممالک کی عمریں کم ہوتی ہیں پھر یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ عروج و زوال کا جو سفر ہے یہ ایک فطری اور طبیعی بات ہے آج امریکہ جو کہ پوری دنیا میں اپنی تھانے داری قائم کیے ہوئے ہے اس کو بھی زوال پذیر ہونا ہے اور آخر کار غلبہ حق کا ہوگا اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں جو بھی ممالک اور جو بھی تہذیبیں وجود میں آتی ہیں ان تہذیبوں اور ممالک کو قیام اور استحکام بخشنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک نظریہ اور ایک مشترک ہدف اور مقصد ہوتا ہے مثال کے طور پر ان کا ہدف اور مشترک جو مقصد ہے وہ اقتدار ہے یا خرابت اور رشتہ داریاں ہیں یا دین ہے یا نسلی معاملہ ہے یا آپس میں اور مشترک مقاصد ہیں تو اس کے نتیجے میں سب مل جل کر ایک ملک کے لیے اور ایک اقتدار کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخاری کرتے ہیں اور اس جد و جہد میں وہ زندگی کی سختیوں تنگیوں اور مختلف قسم کے مشاکل سے مصیبتوں سے گزرتے ہیں وہ غالب يكون یقون الماس الاوا الجاہدون فلمتا منصرف الا الحرب الجدول البنا علامہ ابن خلدون رحیم اللہ یہاں پر حکام اور غالب قوتوں کی تین قسموں کو بیان کر رہے ہیں پہلی قسم یعنی بانی حضرات جو کہ کسی بھی تہذیب یا ممالک کے بانی ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اکثر یہ جو بانی لوگ ہوتے ہیں مؤسسین اور بنیادی لوگ ہوتے ہیں بنیادی کردار جو ہوتے ہیں یہ دنیاوی مال و متاح کے سلسلے میں زاہد ہوتے ہیں یعنی ان کو زیادہ دنیا کی آسائشوں اور آرام و راحت سے محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ جنگوں قربانی اور تعمیر کے سلسلے میں زیادہ کوششیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری نسل آتی ہے دوسری نسل چونکہ پہلی نسل کے قریب رہی ہے اس لیے اس کے اندر اپنے آبا و اجداد کی بعض صفات موجود رہتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی مشکلات مسائل اور مصائب کو دیکھا ہوتا ہے اس لیے وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے اسلاف اور اپنے آبا و اجداد کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں لیکن دوسری طرف چونکہ آبا و اجداد کے جو مشکل مراحل تھے اور امتحانات اور آزمائشیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس لیے تھوڑی بہت ان کے اندر دنیا پرستی اور دنیاوی جاہ و نعمت اور شان و شوکت سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے یعنی اپنے آبا و اجداد کے مسائب اور آزمائشوں کو چونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس لیے کسی حد تک آبا و اجداد کی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ وہ آزمائشیں ان کے زمانے میں نہیں ہیں اس لیے دنیا کی طرف یہ مائل بھی ہو جاتے ہیں پھر تیسری نسل آتی ہے تیسری نسل جو ہے تم میتلوح جیل ان اقلطن مضبوطی ان کے اندر نہیں ہوتی وہ اکثر و ترفن اور مستی اور دنیا پرستی ان میں زیادہ ہوتی ہے وہ بدن عالقدی وتاب اور مشقت اور مصیبت سے وہ بہت دور ہوتے ہیں اب یہ جو تیسری نسل ہے نا اس تیسری نسل سے ان ممالک اور تہذیبوں جن کے لیے ان کے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھی زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے زوال کا سلسلہ تیسری نسل سے شروع ہوتا ہے چونکہ جن مقاصد کے لیے جن اہداف کے لیے ان کے آبا و اجداد اور بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ انہیں فراموش کر چکے ہوتے ہیں بھلا چکے ہوتے ہیں پھر آ... یہ دنیا پرستی اور عیش و عشرت لذت آسائش اور لذت سے بھرپور زندگیاں ان کو اندر سے کھوکھ کر کے رکھ دیتی ہیں ان کے اندر وہ شجاعت وہ جرت اور بہادری نہیں ہوتی جو کہ ان کے آبا و اجداد پہلی نسل میں اور دوسری نسل میں پائی جاتی تھی فیدوفل فتح معا دسبیترا فتع علیحا و من جدید نتیجن ملک میں کمزوری آ جاتی ہے دوسرے ممالک اور دوسرے مشترکہ مفادات والے جو ہیں ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور ہوتے ہوتے ان کی حکومت ان سے چھین لی جاتی ہے لطب من جدید اور یہی سلسلہ پہلی نسل کا دوسری نسل کا اور تیسری نسل کا یہ نئے انقلابیوں کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے اور سقوط کے جو اسباب ہیں فرماتے ہیں کہ قتقون و اسباب سکوت او یا وقد یا وقت العوامل کسی بھی ملک کے سقوط اور مغلوبیت اور شکست کے اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں خارجی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھار دونوں جمع ہو جاتے ہیں دونوں اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسانیت کی جو تاریخ ہے جو کہ تقریباً 6 سے سات ہزار سال پر محیط ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین ہند سن، یونان روم فرعونیوں کی بہت بڑی سلطنتیں قائم تھیں اور چھوٹے چھوٹے ممالک بھی سسنا میں وجود میں آتے رہے اور ختم ہوتے رہے اور یہ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں چین کی ہند کی سندھ کی یونان رومیوں کی اور فراؤنوں کی انہوں نے اپنا عروج کا دور بھی دیکھا اور آخر زوال پذیر بھی ہو گئے استاد ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہ فرماتے ہیں ان حقائق کو دیکھنے سے ہمیں اس بات کی تائید و تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ وسلح اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن خلد رحمہ اللہ کے اس نظریے سے ہم یہ استمباد کر سکتے ہیں کہ آج کل اس زمانے میں یہ جو نئے نئے ممالک اور تہذیبیں وجود میں آئی ہیں اور آج جن کی تھانے داری ہے اور جنہوں نے اسلامی تہذیبوں کو ممالک کو روند کر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں میں توق غلامی ڈال دی ہے یہ بھی ایک سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ جس میں آج یورپی ثقافت یورپی ممالک پوری دنیا پر اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں سامراجی نظام ان کا قائم ہے اسے دو سو سال ہوئے ہیں صرف جبکہ ہماری اسلامی حکومتیں بارہ سو سال تک تقریباً انتہائی شان و شوکت اور چمک دمک کے ساتھ قائم رہی ہیں اور ان کی جو مغربی تہذیب ہے اسے قائم ہوئے صرف دو سو سال ہوئے ہیں اور اس دوران یہ آپس میں کئی جنگیں لڑ چکے ہیں جس میں انسانیت کو انہوں نے شرمندہ اور ذلیل خار کیا ہے حتیٰ کہ میرے بھائیوں ان کی جنگوں کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دو ممالک وجود میں آئے امریکہ اور روس پھر امریکہ نے اور امریکہ کے حلیفوں نے مل کر سویت یونین کے سورج کو ڈبنے پر مجبور کیا سویت یونین یعنی روس کی ایک جو بہت بڑی تھانے داری دنیا پر قائم تھی اس کا چراغ امریکہ نے اور اس کے حلیفوں نے مل کر بجھایا نتیجے میں نیو ورلڈ آرڈر یعنی عالمی جدید نظام ہمارے سامنے ہے آج امریکہ ایک یکتا دنیاوی طاقت بن کر تاریخ انسانیت میں ہمارے سامنے موجود ہے امریکہ نے ان دو سو سالوں میں جو جرائم کیے ہیں وہ دنیا کو معلوم ہے اور خود امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے ہسپانیہ سے آ کر اندلس میں مسلمانوں کے قتل و قتال کے بعد امریکہ میں آ کر امریکہ کے اصل باسیوں کو قتل کیا اور پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں یہ انگریز اور یورپی لوگ مصروف رہے حتیٰ کہ سویت یونین جو ہے ایک بڑی طاقت کی شکل میں نمودار ہوا اور پھر امریکہ نے اپنی سازشوں کے نتیجے میں سویت یونین کو بھی ختم کیا اور آج امریکہ پوری دنیا کا تھانے دار بنا ہوا ہے لیکن میرے بھائیوں اگلے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ انگریز معرخ ارنالڈ ٹویم بی اس سلسلے میں کیا کہتا ہے آیا امریکہ ہمیشہ کے لیے دنیا کا حاکم بنا رہے گا اور دنیا کا تھانے دار بنا رہے گا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ تفصیل بیان کریں گے اللہ تعالی ہمیں امریکہ نامی دجال سے نجات عطا فرما کر اسلامی عمارت اور خلافت کے قیام و استحکام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی حکمیت کے لیے ہمیں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد ولیہ وصحب اجمائین و والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ